تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ہم <رَوشُحُون> کو نات بچوں کے لیے اسلحی کہانی اور بہت کچھ ڈبلو ڈاٹ دس رہا ہے کام <صورت> <صورت>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 صد اللہ هم الظالمون صدق الله جیسا کہ آپ سن چکے کہ ان آیات میں طلاق کے احکام بیان ہو رہے ہیں اور آج کے درس کا آغاز ہم نے جس آیت کریما سے کیا ہے یعنی صورت البقرہ کی آیت نمبر دو سو انتیس اس میں بھی طلاق کا اور خلا کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے فرمایا کہ اط طلاق طلاق تو دو ہی بار کی ہے یعنی ایسی طلاق جس کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے وہ طلاق دو ہی بار کی ہے تیسری طلاق کے بعد رجوع کرنے کی اجازت نہیں ہے الطلاق مرتان طلاق تو دو ہی بار کی ہے انصا کم بے معروف او تسری ہم بحسان پھر اس کے بعد یا تو شرافت سے گھر میں رکھ لینا ہے اور یا پھر احسان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ چھوڑ دینا ہے جب تم نے دو طلاقیں دے دی تو اب تمہارے سامنے دو راستے ہیں ایک راستہ یہ کہ روک لو رجوع کر لو آپس میں دوبارہ راضی ہو جاؤ اس دیواجی زندگی گزارنا شروع کر دو اپنا خیال کرو اپنے بچوں کا خیال کرو اپنے خاندان کا خیال کرو خام ایک دوسری سے ایک دوسرے سے جدائی اختیار نہ کرو اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ چھوڑ دو لیکن چھوڑنا ہو تو بھی اچھائی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ احسان کے ساتھ یہ اسلام کی تعلیم ہے اسلام نے جدائی کے دشمنی کے دوری کے بھی آداب سکھائے صرف محبت کے آداب نہیں محبت تو اپنے آداب خود ہی سکھا دیتی ہے کہا گیا کہ محبت آداب محبت خود سکھا دیتی ہے لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ جب دوری اختیار کرنی ہو جدائی کرنی ہو یا کسی سے نفرت ہو جائے تو اس کے بھی کچھ آداب ہیں کچھ طریقے ہیں او تصری ہوں احسان یا چھوڑ دینا ہے اچھے طریقے سے بے شمار لوگ ہیں آپ کے محلے میں رہتے ہوں گے آپ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہوں گے آپ کے جاننے والوں میں ہوں گے کہ جب جدائی اختیار کرتے ہیں طلاق دیتے ہیں تو ایسی نفرت کا اظہار کرتے ہیں اور ایسے ڈائیلاک بولتے ہیں اور پورے خاندان کو اور بیوی کے ماں باپ کو ایسا گالی گلوچ کرتے ہیں کہ گویا کہ اب ان کو کبھی بھی آپس میں ملنا نہیں ہے لیکن بعض اوقات دیکھا کہ پھر یہی گالی گلوچ کرنے والے یہی جذباتیت کا مظاہرہ کرنے والے اور یہی نفرت اور دشمنی کی حدود پھلانگ جانے والے بعد میں اپنا تھوکا ہوا چاٹ رہے ہوتے ہیں تو اس لیے فرمایا کہ چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑو ہو سکتا ہے کل دوبارہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں اور دوبارہ اسی بیوی کو گھر میں بسانا پڑے لانا پڑے جسے آج ایک نظر بھی تم دیکھنا پسند نہیں کرتے ہو اس کے بعد خلا کا مسئلہ بیان کیا دو طلاقوں کا مسئلہ تو یہیں چھوڑ دیا تیسری طلاق کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے درمیان میں خلا کا ذکر شروع ہوا فرمائے کہ بلا یہ ہلکم انت خزو نما آتے تم ہم آ اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم لو اس میں سے کچھ بھی جو تم نے ان کو دیا ہے یہ خلا کا مسئلہ بیچ میں اس لیے لایا کیونکہ بعض اوقات جب طلاق دیتے ہیں تو جو کمینہ صفت بخیل قسم کے مال پرست شوہر پہ ہیں ان کا دل جاتا ہے کہ ہر وہ چیز بیوی بی سے چھین لے جو محبت کے زمانے میں اسے دی تھی میں نے جو تمہیں مہر دیا تھا وہ بھی واپس کر دو میں نے یہ زیور دیا تھا یہ بھی واپس کر دو ایسے درندے بن جاتے ہیں کہ ان کے بس میں ہو تو جسم کے کپڑے بھی اتروا لے تو اللہ کہتے ہیں نہیں جو دیا ہے خاص طور پر مہر اسے لینے کی اجازت نہیں حلال نہیں مہر تو عورت کا حق ہے بہت سے مرد سمجھتے ہیں کہ ہم عورت کو جو مہر دیتے ہیں تو یہ اس پر احسان کرتے ہیں یہ اس کا حق ہے اگر آپ نے اس کا حق زندگی بھر نہیں دیا تو آپ گناگار ہوں گے کتنے ہی لوگ ہیں جو جب فارم پر کرواتے ہیں سب کے سامنے تو بھاری بھر کم رقوم مہر میں لکھواتے ہیں لیکن دینے کی نیت ہوتی نہیں ہے نہ دیتے ہیں جو چاہو لکھ دو اور بات ایسے ہیں وہ کہتے ہیں بیوی نے معاف کر دیا وہ بیچاری شرما شرمی مانگتے نہیں اور یہ کہتے ہیں اس نے ہمیں معاف کر دیا میں نے کہا زندگی کا آغاز عجیب طریقے سے کر رہے ہیں اس دواجی زندگی کا آغاز آغاز کر رہے ہیں بیوی سے معاف کروا کے یہ تو مردانگی کے خلاف ہے رجولیت کے خلاف ہے معاف کروا کے مالی حق اس کا کہ مجھے معاف کر دو مجھ سے نہ لو اسی لیے کہا گیا ہے کہ مہر اتنا ہی مقرر کیا جائے جتنا دینے کی طاقت ہے اور اگر بھاری مہر مقرر کر دیا تو اس کا دینا بھی واجب ہوگا چاہے جتنا ہی کہوں نہ ہو سید نبرمن خطاب اور ربی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ لوگ مہر کافی بھاری رکھ لیتے ہیں تو چاہا کہ مہر کی حد مقرر کر دوں کہ اس سے زیادہ مہر رکھنے کی اجازت نہیں خطبہ ارشاد فرمایا اس زمانے کے دستور کے مطابق اور حالات کے مطابق مرد بھی تھے اور پیچھے خواتین بھی بیٹھی ہوئی تھیں فرمایا کہ لوگوں میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض حضرات دکھاوے اور ریاکاری کے طور پر بڑے بڑے مہر مقرر کر دیتے ہیں تو میں اس کی حد مقرر کر دینا چاہتا ہوں ایک عورت کھڑی ہو گئی کہنے لگی کہ آپ کیسے حد مقرر کر سکتے ہیں اللہ نے جو چیز ہمیں دی ہے آپ اس سے ہمیں کیسے محروم کر سکتے ہیں اللہ نے تو کوئی حد مقرر نہیں کی اللہ کہتے جتنا بھی مہر ہو وہ مقرر کیا جا سکتا ہے اور عورت کو دینا لازم ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذہن نہیں گیا تھا قرآن کریم کی اس عائد کی طرف اس عورت کا ذہن چلا گیا اس نے کہا اللہ کہتے بہ ان عرت تم استبدال مکان زو جن بآ تم پارن فلا اگر تم ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہتے ہو دوسری اور سے نکاح کرنا چاہتے ہو اور صورت یہ ہے کہ تم نے پہلی بیوی کو مہر کا ڈھیر دے رکھا ہے وہ آتی تم اہدا ہن ایک ڈیر دے رکھا ہے مہر کا فلا خزو منہ شیا تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لے تاخذو نہ بہتانم و اسم مبینہ کیا تم واپس لیتے ہو بہتان لگا کر اور کھلا گنا کر کے فتح خزون بکم الس و اخذ نمن کم میسا کن غلیسا تم کیسے لیتے ہو حالانکہ کل تو آپس میں بڑی محبت تھی اور میل ملاب تھا اور وہ عورتیں تم سے پختے پختہ وعدے لے چکی مضبوط وادے لے چکی زندگی کٹھے گزاریں گے ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے اور آج انبن ہو گئی تو چاہتے ہو کہ اس سے جو کچھ دیا تھا واپس لے لوں لینے کی اجازت نہیں جب اس عورت نے یہ آئےت کریمہ پڑھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ٹھک گئے اور نہ صرف یہ کہ حد مقرر کرنے کے ارادے سے بعض آ گئے بلکہ اپنی غلطی کا اقرار بھی کیا اور فرمایا اے عمر ایک عورت بھی قرآن تجھ سے زیادہ جانتی ہے سب کے سامنے کہا ممبر پر کھڑے ہو کر کہا یہ بڑی بات ہے یہ وہی کر سکتا ہے جس نے اپنے نفس کو مار دیا ہو اور جس نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سامنے پوری طرح جھکا دیا ہو اور حیث عمر کے بارے میں تو آتا ہے ان کی جو ایک خصوصیت تھی کان وقافا ان کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے سامنے وقاف تھے کیا مطلب قرآن پڑھا جاتا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ بریک لگ گئی ہے قرآن سن کر پھر ذرا بھی تعویل نہیں کرتے تھے اور تعمیل کے بارے میں توقف نہیں کرتے تھے ڈبلو تو یہاں پر بھی فرمایا تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم لو اس میں سے جو تم نے ان کو دیا کچھ بھی اللہ خاف اللہ یقین حدود اللہ مگر یہ کہ میاں بیوی دونوں کو اندیشہ ہے کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ضابطوں پر عمل نہیں کر سکیں گے تو ان خطم اللہ یقیمہ حدود اللہ یہ حکام سے خطاب ہے اے حکمرانوں اے مسلمانوں کے معاملات کے نگرانوں اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ میاں بیوی بی اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر سکیں گے فلا جناح علی اما فی مستدت بھی تو اس مال کے بارے میں کوئی گناہ نہیں جو عورت معاوضے میں دے دے, دے دیکھیے خلا کیا ہے طلاق کا اختیار تو ہے مرد کو طلاق ہوتی ہے عورت کی طرف سے اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب ہم اکٹھے میاں بیوی بی کے طور پر نہیں رہ سکتے رہتے ہیں تو زندگی تلخ ہی گزرے گی لڑتے جھگڑتے ہی گزرے گی تو طلاق کا اختیار دیا اور اگر عورت یہ سمجھے کہ اس مرد کے ساتھ میرا نباہ نہیں ہو سکتا شوہر ظالم ہے حقوق ادا نہیں کرتا نہ آزاد کرتا ہے طلاق دیتا ہے اور نہ ہی اس کے حقوق ادا کرتا ہے یا ویسے ہی دونوں میں بن نہیں پاتی یا شوہر دیوانہ ہو گیا پاگل ہو گیا اب یہ عورت اس کے پاس رہنا نہیں چاہتی تو اسلام عورت کو اجازت دیتے اس مظلوم عورت کو جس کے حقوق شوہر ادا نہیں کرتا یا جس کے ساتھ اس کی بن نہیں پاتی اسلام اجازت دیتا ہے کہ تم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤ خٹ اور اس سے اپنی جان چھڑاؤ اس صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت کو کچھ دینا پڑے خلا کی صورت میں مثلا وہ کہتی ہے جو تم نے مہر مقرر کیا تھا میں وہ مہر تمہیں معاف کرتی ہوں یا تم دے چکے ہو میں تمہیں واپس کر دیتی ہوں مجھ سے طلاق کا معاوضہ لے لو لیکن مجھے طلاق دے دو میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی تو اسلام عورت کو اس کی اجازت دیتا ہے حدیث میں ہے با صحابہ نے بھی کھلا کیا مشہور واقع ہے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بیوی کا نام جمیلہ تھا وہ حاضر ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا یا رسول اللہ میں ثابت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی دیان سے محسوس کرتی ہوں کہ میں اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتی میرا اس کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا تو مجھے اس سے طلاق دلوا دیجیے اور صورت یہ تھی کہ حضرت ثابت نے اپنی اہلیہ کو مہر میں ایک باغ دیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہ باغ جو تمہیں مہر میں ملا تھا واپس کرنے کے لیے تیار ہو اس نے کہا ہاں، تیار ہوں بلکہ کچھ اور بھی مانگا جائے تو وہ بھی دے سکتی ہوں لیکن اب اس کے نکاح میں نہیں رہ سکتی چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ تم باق دے دو اور ثابت ثابت سے کہا کہ تم طلاق دے دو تو اگر ایسی صورت ہو شوہر ظالم یا میاں بی بی بیوی نبا کی کوئی صورت نہیں مختلف جو ہو سکتی ہیں تو ایسی صورت میں عورت کو اسلام کھلا لینے کی اجازت دیتا ہے لیکن اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے بلا وجہ ایک سے توڑ کر دوسرے سے رشتہ جوڑنا یہ جائز نہیں ہے یہ غلط اللہ معاف فرمائے عورت بد کردار تھی شوہر سے دل بھر گیا اور کسی اور سے تعلق جوڑ گیا کوئی وجہ نہیں وہ اس کے حقوق بھی ادا کرتا ہے گھر کا خیال رکھتا ہے ہر اعتبار سے اچھا ہے لیکن یہ بلا وجہ محض نفس پرستی کی وجہ سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر غلط خیالات کی رو میں بہہ کر کسی دوسرے مرد کے ساتھ رشتہ کرنا چاہتی ہے اور پہلے سے طلاق لینا چاہتی ہے تو یہ جائز نہیں ہے حدیث میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ای ممراتن اخطلعت من زوجها بغیر نشوز فالیھا لعنت الله بل ملائکتی والناس اجمعین بل مختليات هن المنافقات فرمایا کہ جو عورت اپنے شہر سے بغیر کسی وجہ کے خلا لیتی ہے اس پر اللہ کی لانت اس پر فرشتوں کی لانت اس پر سارے انسانوں کی لانت اور فرمایا کہ ایسی خلا لینے والی منافقات ہیں اس حد تک اللہ کے نبی نے فرمایا اور یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں مردوں کے لیے بھی ہے ایسے مرد جو بلا وجہ ایک عورت کو طلاق دیتے ہیں دوسری سرشتہ کرنے کے لیے دوسری کو طلاق تیسری سرشتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں کو اور ایسی عورتوں کو ذبا اور ذبا قرار دیا مزے چکھنے والے مرد اور مزے چکھنے والی عورتیں اور ان کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا بلا وجہ مرد حضرات سے خاص طور پر یہ کہوں گا اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں صورت یہ ہے کہ مرد جتنی بھی عورتوں کو طلاق دے دے وہ پاک صاف ہی شمار ہوتا ہے وہ ہے کہ اس کے دامن پر کوئی دھبا نہیں کوئی داغ نہیں وہ بے داغ ہے وہ حق پر ہے اور عورت کو بلا وجہ بھی طلاق ہو جائے تو اس کا دامن داغ دار ہو جاتا ہے ہمارے معاشرے میں لوگ اس کے بارے میں باتیں کرنے لگتے ہیں اس کے کردار میں خرابی ہوگی کوئی بات دیکھی ہوگی شہر میں ایسی ہوگی ویسی ہوگی جس کی وجہ سے اس نے طلاق دے دی جنانچہ طلاق یافتہ کے ساتھ پھر کوئی رشتہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا اور قربان جائیے اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے جو نکاح کیے تو طلاق والیوں سے کیے بیواؤں سے کیے سوائے سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اور کسی بھی کمواری عورت سے نکاح نہیں کیا ہے اور ان نکاحوں میں بھی ان رشتوں میں بھی بہت ساری مسلحتیں اور یہاں یہ بھی ارض کر دوں آج کل جو خلا ہوتا ہے تو ان میں سے اکثر ڈرامے شریعت کے خلاف شریعت جو خلا کی اجازت دیتی ہے ایک تو یہ کہ واقعی مجبوریاں ہوں واقعی شوہر حقوق ادا نہ کر سکتا ہو ظالم ہو دیوانہ ہو پاگل ہو کوئی اور ہو تو شریعت خلا کی اجازت دیتی ہے لیکن آج کل اکثر واقعات ایسے پیش آ رہے ہیں جب کسی اور سے رشتہ کرنا چاہتی ہیں اور سابقہ شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہیں کسی وکیل سے مل کر جھوٹی داستانے اور الزامات گھڑتی ہیں اللہ ان وکیلوں کو ہدایت دے جھوٹ گھڑنا جھوٹے گواہ تلاش کرنا اور جھوٹ بولنا تو ایسے ہے جیسے ان کے خون میں رچا بسا اللہ ماشاءاللہ ممکن ہے کہ کوئی وکیل صاحب ہی بیٹھے ہوں اور وہ سچ بولنے والے ہوں دار ہوں تو اس لیے ان کا استثناء کر رہا ہوں استثناء تو ہر جگہ ہوتا ہے کوئی بھی قوم پوری کی پوری تو بری نہیں ہوتی اللہ نے بھی قرآن کریم میں شاعروں کی مذمت بیان فرمائی بڑے سخت الفاظ میں بشرا او یا شاعروں کی جو اتباع کرتے ہیں گمراہ لوگ ہیں المترا ان ہم کی کلی وادی یہی کیا تم دیکھتے نہیں کہ یہ ہر وادی میں سرگرداں رہتے ہیں بان ہم یقل مالا یعلون اور یہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں بڑے بڑے بول بولتے ہیں شاعر ہوتے ہی وہ ہے جو بڑے بول بولتا ہے میں تہلکا مچا دوں گا خون کی ندیاں بہا دوں گا اور کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کر دوں گا میں تلوار کے جوہر دکھا دوں گا لیکن ذرا گولی کی آواز سنی تلوار کی چمک دیکھی اور شاعر صاحب غائب تو یہ اکثر ایسے ہوتے ہیں یقینا مانا یہ فالون اب جب ایسی مذمت فرمائی اللہ نے شاعروں کی تو جو حق گو پکے مومن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ناتخا شاعر تھے حضرت حسان بن ثابت جیسے وہ پریشان ہو گئے تو اللہ نے استثناء فرمایا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصر من بعد ما ظلموا جن شاعروں کے اندر چار صفات پائی جاتی ہیں وہ قابل مذمت نہیں وہ قابل تعریف ہیں پہلی صفت ایمان دوسری صفت عمل صالح تیسری صفت اللہ کا ذکر اور چوتھی صفت کہ وہ کافروں کی طرف سے ظلم کے بعد انتقام لیتے ہیں شاعر کافر جو ظلم کرتے ہیں تو یہ اس کا بدلہ لیتے ہیں میڈیا میں بھی مسلمان صحافیوں کی ضرورت ہے جو کافر صحافی ہیں انہوں نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا خاکے بنائے ہمارے مسلمان صحافیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا جواب دیں اور سچی بات یہ ہے کہ جو میڈیا پر چھائے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے جواب دینے کا حق ادا نہیں کیا ان کا زیادہ زور قلم جو صرف ہوا وہ مسلمان مظاہرین کے خلاف احتجاج کرنے والوں کے خلاف جذباتی لوگوں کے خلاف بس انہیں کے خلاف وہ جنہوں نے آگ لگائی ان کی طرف ان کے قلم ان کے ذہن متوجہ نہیں ہوئے تو میں عرضی کر رہا تھا کہ استثناء کا خانہ تو ہر جگہ خالی ہوتا ہے سارے علماء علماء حق نہیں علماء سو بھی ہیں سارے علماء علماء سو نہیں علماء حق بھی ہیں وہ ہر جگہ ایسے ہیں سارے ڈاکٹر معاف کر دیں ہمیں بھی کبھی ان کے پاس جانا پڑے گا سارے ڈاکٹر ڈاکو نہیں بلکہ ماشاءاللہ بہت سے ہمدرد بھی ہیں انسانیت کا درد رکھنے والے تو اسی طریقے سے سارے وکیل جھوٹے نہیں کچھ سچے بھی ہو سکتے ہیں